رحیم سامعین قرآن کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے من من فلا الا ڈبلو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 أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألم شرح لك صدرك ضغضانا أنك بذرك الذي أنقض ظهرك ضرفانا لك ذكرك يُسْرًا، ان یوسرا <صحكت> مجھے آپ کی محبت کا شدید احساس ہے اور اسی محبت کے پیش نگاہ میں کبھی بھی آپ کی دعوت کو نہیں मैं आज میں آج مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ میری تقریر کا کوئی پروگرام ہے کہ نہیں ہے مجھے مولانا حبیب الرحمان صاحب کا پیغام اور سیاف حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب کا حکم پہنچا اور آپ کی محبت اور آپ کی یاد آوری کا سندیشہ اور میں انکار نہ کر سکا میری طبیعت ویسے ہی عموماً تقریر کرنے والوں کی طبیعتیں خراب ہی رہتی ہیں آپ کہیں گے کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے طبیعت میں تو کبھی بیٹھ کے تقریر نہیں کرتا لیکن میں واقعی آج یہ کیفیت تھی کہ اگر آپ کی محبت نہ ہوتی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 جس کی عاقبت سمر جائے رب کائنات گوا ہے کہ اس سے بڑا کامیاب اور کوئی شخص نہیں اللہ نے کلام مجید میں صرف ایک آدمی کو کامیاب کہا صرف ایک آدمی کو آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے رب کی بات کو تو چھوڑ دیا اور عظمت کے معیار ہم نے خود تراش لیے ہم نے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 ممل حیات الدُّنْيَا دنیا اللہ الْغُرُورِ لوگوں کامیاب صرف وہ تنہا شخص ہے جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت الفردوس میں داخل ہو گیا اور کوئی کامیاب نہیں کامیابی صرف اس کی کامیابی صرف اس کی جو جنت میں داخل ہو گیا جہنم کے عذاب سے بچ گیا باقی سب ناکام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 آپ کی راہوں میں جو نگاہیں بچھایا کرتے تھے آج کوڑا کرکٹ کے ٹوکرے اٹھائے منتظر رہتے ہیں کہ کب وجود اقدس ادھر سے گزرے کب اپنی نفرت کا اپنی عداوت کا اظہار کریں وہ امین وہ صادق جسے بیگانے بھی امین کہتے جسے دشمن بھی صادق کہتے آج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 اختیار لے لو راہ حق چھوڑ دو آکا کائنات نے فرمایا تم اختیار کیا لو گے تم اختیار کیا بخشو گے تمہارے پاس بڑی سے بڑی چیز ہے تو مکہ کی حکومت میں کہتا ہوں کہ رب کائنات کی قسم اگر ساری جام کی سلطنت میرے دائیں ہاتھ پہ صورت کی مملکت میرے بارے ہاتھ پہ رکھ دی جائے اور یہ کہا جائے کہ میں کلمہ حق کو بلند کرنا چھوڑ دوں تو محمد اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا بھلے ہی صلاح مکہ کیا مکہ کے حدود کیا اس کا اقتدار کیا پوری کائنات میری قدموں میں بچھا دی جائے پوری دنیا میری راہوں پہ نچھاور کر دی جائے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 کسی پہ الزام نہیں رکھا کسی پہ تام نہیں توڑا کسی کو دشن نہیں دی کیونکہ ہم کبھی لکھنؤ کی بجیارنوں کے پاس نہیں بیٹھے ہمیں وہ لہجا ہی نہیں آتا کہ ادھر پان کی پیک پھینکیں اور ادھر زبان سے پھول اٹھ ہمارا تو طریقہ ازل سے یہی رہا ہے کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رکیب گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا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 اور زبان سے یہی کہے اللہ عل دے پومی جلمون اللہ انہیں پتا ہی نہیں کہ گالی یہ عوام لا میرے بھائی بریل بھی میری بات کو اپنے سینے کھول کے سنے اپنے دلوں کے دریچے باہ کر کے سنے ہمیں کیوں گالی دیتے ہیں ذرا سوچے گوھر کرے ہمیں نہ غصہ آتا ہے نہ تکلیف پہنچتی ہے نہ رنج بالدا ابھی ابھی میرا بھائی تلخی کا اظہار کر رہا تھا یہ جوانی کی بات مجھے تو کبھی غصہ نہیں آتا مجھے ان کی زبان سے دشنام سن کے میرے دل میں کبھی تلخی پیدا نہیں ہوتی میں کہتا ہوں وہ اپنی خو نہیں بدلتے ہم اپنی وجہ کیوں بدلتے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 تنیس بر سرے باما چگوش تماشائی آقا جرم یہ تھا کہ ہمارے دل میں تیری محبت کے سوا کسی کی محبت آتی ہی نہیں تھی اگر یہ جرم ہے ہم اس جرم کے اقراری مجرم ہم اس کا جواب انکار نہیں تھا بتلاؤ کیا جرم ہے میں کہا کرتا ہوں دوستو گرا کس بات تمہارا دل بہت بڑا اس کا پیمانہ بہت بہت بڑا پنجابی کے بٹھل جتنا تمہارا دل ہے اس میں ہر چیز آ جاتی ہے اس کی بھی محبت کلئر کی بھی اجمیر کی بھی پاکپٹن کی بھی لاہور کی بھی اچ کی بھی اور پتہ نہیں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 جسے تم عیب کہتے ہو اسے ہم حسن سمجھتے ہیں کیا تیری محبت اس طرح آئی کہ ہمارے دل کے پیالے کو لب بھر دیا اب کسی دوسرے کے لیے خطرے کی گنجائش نہیں اور ہم قیامت کے دن کوسل پر بیٹھ رہنے والے کو کہیں گے آقا گالی اس لیے دیتے تھے کہ مدینے والے کے ساتھ کسی دوسرے کی محبت کو کیوں نہیں ڈالتے اور ہم کہتے تھے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 کہ ہم تو حسان کے ماننے والے اور یہ کہنے والے کہ وہ سن کلم ترقت من کلم تلے دن نساؤ خلت تا مرکلے آئے بن کان کا کت تشاؤ کے لال جب تک آمینا نے تجھ کو نظرا نظریں دوسروں کو دیکھتی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 من کلیا ہے تو تنگائی تو ہے کہ جس سے گناہ سرد ہوتا ہی نہیں ہے ہم کیسے معصوم کو بھی دل میں جگہ دیں اور گناگار کو بھی دیں یہ ہمارے دل میں نہیں ہو سکتا ہمارے دل میں اس کی جاؤ گالی اور گستاخی کام کرتا ہے وہ کرتا ہے جو اس کے مقابل کسی کو بٹھاتا ہے یا وہ کرتا ہے جو پوری کائنات کو اس کے جیوتوں پہ قربان کر دے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 کہتے ہیں یہ کل کی پیداوار ہو خدا کی قسم ذرا بات سمجھو تو صحیح لو یہ بھائی ذرا اپنے دلوں کو کھول کے بات سنے تو صحیح کل کی پیداوار وہ ہے جو کلیر کو مانتا ہے پاک پٹن کو مانتا ہے یا وہ کل کی پیداوار ہے جو صرف مدینے کو مانتا ہے اور مدینے والے کے علاوہ کسی دوسرے کو ماننے کے لیے تیار آؤ, بات سمجھانے کے لیے تمہیں ساتھ لیے چلتے تھے سب سے پہلا سب سے الا سب سے اولا سب سے بڑتر سب سے بلند تر کائنات میں پوری کائنات کی تمام امتوں میں سے سب سے افضل وجود امتوں میں سے کس کا تھا امتوں میں سے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 جائے گا تو ایک ہی دروازے سے کسی جگہ جانا ہو تو ایک ہی دروازے سے گزرا جاتا ہے لیکن اللہ کے حبیب جس کا مقام یہ جس کی شان یہ ہو جس کا مرتبہ یہ ہو کہ اس کو جنت کے آٹھوں دروازوں کے دربان بلائے کہ آؤ جنت میں ہمارے دروازے سے ہو کے جاؤ کائنات کے امام نے سر عقدس کو جھکایا اور پھر تب اٹھایا جب جبریل امین نے اٹھانے کے لیے کہا کہ رب نے کہا ہے ما یت کو الا ما انہوا اللہ یو آ کو تھا کہا پوچھنے والا کون ہے ابو بکر نے کہا یا اللہ کے رسول اللہ کے حبیب میں نے جسارت کی تھی تھرآب پھر خوش ہو جاؤ کہ جس کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے جنت میں بلایا جائے گا وہ تو ہوگا کیا جنت میں ہمارے دروازے اور جس کا مقام صرف ایک واقعہ کہ ام و عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ متاثرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے بارش بر سے متلا صاف ہوا روشنی پھیلی ستارے چشمک کرنے لگے رات کا وقت ہر طرف تارے بکھرے ہوئے رات تاروں بھری میں اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی میرے آقا گھر تشریف لائے میری نگاہ آسمان کے تاروں کی طرف تھی لبوں پہ ایک سوال مچلا میں نے اسے قبت اظہار دی میں نے کہا آقا کوئی ایسا خوش نصیب تھی جس کی نیکیاں اتنی لا تعداد اور بے شمار ہو جتنے آسمان کے ستارے کہ جس طرح آسمان کے ستاروں کو گنا نہیں جا سکتا اس کی نیکیوں کو نہ گنا جا سکتا کائنات کے امام نے تبسم کیا فرمایا نام پاشا ایک ایسا آدمی بھی کامن یا رسول اللہ لبکتے ہوئے پوچھا کا عمر ابو خطاب وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے جس کی نیکییں اتنی لاتعداد اور بے شمار ہیں جتنے آسمان کے ستارے دل میں خیال آیا سوچا میں نے تو سمجھا تھا شاید میرے بابا کا نام لیا جائے یہاں تو خطاب کے بیٹے فاروق آزم کا نام لیا گیا کہا بکرن یا رسول اللہ پر. اللہ کے ابیب میرے بابا ابو بکر کی نے کیا, کیا ہوئی آتا ایک اولین نے تبصر کیا سید الم سید اب الد آدم سید الانبیاء سید اللہ, اللہ ارشاد شرماتے عائشہ پوچھتی ہو ابو بکر کی نیکیوں کو اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو آسمان کے لاتعداد اور بے شمار ستارے ابو بکر کی نیکیوں کا پیمانہ نہیں بن سکتے اور ابو بکر کی نیکیوں کا پوچھتی ہو تو میں تمہیں بتلاتا ہوں انما جبھی آ سنت عمر گاصنت ماہبت ابھی بکر عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے کائنات کا امت کا ساری امتوں کا تمام صرف امت مسلمہ ہی کا نہیں تمام امتوں میں سے سب سے افضل تمام انتوں میں سے سب سے پہلا وجود کہ میرے آقا نے ارشاد اشاعت کہ سب سے پہلے انتوں میں سب سے پہلے جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا میرے صدیق کے لیے کھولا جائے گا وہ صدیق کس کی محبت سینے میں لیے پھرتا تھا بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا منسبی تم پہ ٹھہری بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر کس کلیئر کو مانتا تھا کس بغداد کو مانتا تھا کس بسرے کا قائل تھا کس کی محبت دل میں لیے کرتا تھا اور بدلاؤ بدنی سرکار کے علاوہ کسی دوسرے کی بھی محبت دل میں تھی پھر پرانے تم کے ہم اکیلے نبی کو ماننے والے پرانے کے چھتیس تھو کو ماننے والے پرانے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 رحمد العالمین پداغل کی ہو آل آل آل لاؤ کا کل انکن تم تو ستب نہیں یو بلا رب کو چاہو تو کس کو چاہو رب کے رب کے پیغمبر کو کسی دوسرے کا نام لیا لیا ہو ہمیں بتلاؤ میں شیخ العیز سے سب سے پہلے گزارش کروں گا حضرت آپ بھی مان لو میں تو پھر بھی شاید نہ مانوں تم بتلا دو ایک جگہ بتلا دو کسی کا نام لیا ایک کا نام کس کے لیے کہا ان کن تم تو اللہ اتی اللہ و عطی سلام رب لا یو منہ کا پیما سجڑا بہنا ہم سمافی تجھ کو نہ مانے راندے ہوئے تجھ کو مانے تو حوض کی طرف لبکتے ہوئے ہوئے تیرے ہاتھ سے جامِ تہور کا ایک پیالہ پیے اور پھر کبھی پیاس محسوس نہ کر اور کسی اور کو مانے تو تیری زبانیں بس سے ابا ہو سوکن سوکن للن بد دلا دی بادی اللہ ان کو دور کر دے کہ مجھ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا محبوب بنا لیا تھا میری چوکھٹ کو چھوڑا اور چوکٹ ایک ما کامل مومن بلا اذا محمد رسول امر یقون الحمل خیالوں میں نام رحیم و میس اللہ و رسول کس کا نام لیا کسی تیسرے کا نام تم دکھلا قرآن کی ہزاروں آیات ہم سے سن لو نہیں تو ایک آیت تم بنا دو ہم ماننے کے لیے تیار کوئی تعصب نہیں کوئی ضد نہیں کوئی حق درمی نہیں کوئی عباوت نہیں کوئی عناد کیونکہ ہمارے لیے دنیا کی کامیابی دنیا کی آبرو دنیا کی شہرت دنیا کا نام کوئی حیثیت نام اسی کا اونچا جس کا قیامت کے دن اونچا ہو باقی سب نیچے چاہے شملے والے ہوں چاہے ترے والے ہوں چاہے جبے والے اسی کا اونچا جس کے دانا نے دامان محمد کو نہ چھوڑا چاہے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں شملے نہیں دیکھے جائے ترے نہیں جمبے بھی جمبے علامت ہوتی تو ابو لال بھی وہی پہنتا تھا عرب کا لباس کیوں نہیں ارب کا لباس ہی وہی ابو طالب بھی وہی پہنتا تھا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 مدینے والے کے مقابلے میں اور سب کو مانتے ہیں کہ جو مدینے والے کا تابے دار ہے ہم اس کی جوتا اٹھانا اپنے لیے باعث اختار سمجھتے ہیں ہمارے لیے کوئی تم ایک مسئلہ پچھلے دنوں میں نے تقریر کی لائلپور میں اور لاہور میں ایک میرا انٹرویو چھپا ایک پرچے میں یاسی پر چودا پچھل دنوں حالانکہ سیاست چھوڑی ہوئی ہے کاکشاہ میں میرا ایک انٹرویو چھپا اس میں انہوں نے فتح عالمگیری کے بارے میں سوال کیا میں نے کہا دوستو فتاوا عالمگیری ہو یا شاہ جہانی ہو یا اکبری ہو یا جہانگیری ہو فتاوا اس کائنات میں چلے گا تو صرف مدینے والے کا چلے گا اور کسی